بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد کہو کہ وہ ذات پاک جس کا نام اللہ ہے ایک ہے اللہ الصمد وہ معبود برحق بے نیاز ہے لم جلد ولم جولد نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا ولم اور کوئی اس کا ہمسر نہیں